بسم اللہ بسمتف <سلام> میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے ہلاکت و بربادی ہے ناپتول میں کمی کرنے والوں کے لیے ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہلاکت و بربادی کی خبر دی ہے جو ناپ تول میں لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں ان کے لینے کا پیمانہ اور ہوتا ہے اور دینے کا اور جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پیمانے کو خوب بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناپ تول کرتے وقت آدمی کو پورا دینا چاہیے اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ پیمانہ لبا لب نہ ہو اور کہتے ہیں کہ یہی صحیح پیمائش ہے حافظ سیوتی نے علی میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ناپطول میں کمی اور خیانت کی شدید مذمت آئی ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے لوگوں کا مال نہ کھایا جاتا ہے اور اس مال کی مقدار اگرچہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن ایسا کرنے والے کی دناع تو خباصت پر دلالت کرتی ہے اور اس بات کی غم کرتی ہے کہ اگر اسے موقع ملتا تو لوگوں کا مال کثیر بھی بطور حرام کھانے سے گریز نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی دیگر آیتوں میں بھی پورے ناپ تول کا حکم دیا ہے سورت الصرا آیت 35 میں آیا ہے بالخستی کا خیروں تویلا اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھے ترازو سے تولا کرو یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے اور سورت الرحمن آیت 9 میں آیا ہے وہ الْوَزْنَ الوزن وَلَا ولا تخصر اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو اور شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسی گناہ کے سبب ہلاک کر دیا کہ وہ لوگ ناپتول میں لوگوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے